اللہ کے رحمت نظر یہ ہوا کہ بے پایان اور وسعت والی ہے اور وسعت والی ہے نا اللہ کے رحمت بے پایان اس کو انتہا نہیں وسعت والی ہے ہر چیز کو اچھائی ہوئی ہر چیز پہ محیط ہے تو اس کے اب مزید توضیحات جو ہے آئندہ درسوں میں آئے گا کہیں پر اتفاق کرتا ہوں اگر ایک دن میں ختم ہونے والا تو ہے نہیں